ومن يشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرے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 کہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے وسولی من ہوں سمجمال تو رسول ہوں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 مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِلْ قُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ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 وإلى المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا, يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصون الله ورسوله أولئك هم الصادقون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 يُحِبُّونَ مَن هاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حاجةً مِّمَّا يَأْتُونَ وَيُؤْثِرُونَ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ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 اور دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے گناہ معاف فرما اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور حسد نہ پیدا ہونے دے اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا ہے مہربان ہے اَلَمْ تَرَئِلَ الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَإِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَ لم لوم لنو سور پوتل تم لنؤ سور یشو ان كری بون کیا تم نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا؟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 تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے پھر ان کو کہیں سے بھی مدد نہ ملے گی لوری مسلمانوں تمہاری حیوت ان لوگوں کے دلوں میں اللہ سے بھی بڑھ کر ہے یہ اس لیے کہ یہ سمجھ نہیں رکھتے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 ذاقوا وبال امرهم ولہم عذاب علیم ان کا حال ان لوگوں کا سہے جو ان سے کچھ ہی پیشتر اپنے کی سزا کا مزہ چکھ چکے ہیں اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان کفر فلما کفر قال انی بریم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 ناری کا جزا تو دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں جائیں گے ہمیشہ اس میں رہیں گے اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے الذين آمنوا اتقوا الله نفس ما قدمت لغد واتقوا پلوں الله ان الله ری بما کملوں اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے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 ایلے بہش تھی کامیابی حاصل کرنے والی لو للناس خوشی يتفکرون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 پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ہوا اللہ الذی لا الہ الا ہوا الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما عم يشرکون